حسد نہ ہونے کی برکت میں نے ایک عرابیہ کو دیکھا اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی میں نے اس سے لمبی عمر کا راز پوچھا تو اس نے کہا میں نے حسد چھوڑا اور خود کو بچا لیا